بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے یہ حسیقی اور بے فائدہ بات نہیں البتہ کافر داؤں گھات میں ہیں اور میں بھی داؤ کر رہا ہوں تو کافروں کو مہلت دیجیے انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دیجیے سامعین عنایتوں کی اب تفسیر سماعت کیجیے قرآن کے فیصلے بر حق ہیں رجع کے معنی بارش کے بادل بارش والے کے برسنے کے ہر سال بندوں کی روزی لوٹانے کے جس کے بغیر یا اور ان کے جانور ہلاک ہو جائیں سورج اور چاند اور ستاروں کے ادھر ادھر لوٹنے کے مروی ہیں زمین پھٹتی ہے دانے گھاس چارہ نکلتا ہے یہ قرآن حق ہے عادل کا حکم ہے یہ کوئی بیکار قصہ باتیں نہیں کافر اسے چٹلاتے ہیں اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں طرح ترہ کے مکر و فریب سے لوگوں کو خلاف قرآن پر اکساتے ہیں تو اے نبی انہیں ذرا ڈھیل دیجئے پھر عنقریب دیکھ لیں گے کہ کیسے کیسے بدترین عذابوں میں پکڑے جاتے ہیں اور جگہ اللہ نے فرمایا غلیظ یعنی ہم انہیں یعنی کافروں کو کچھ یوں ہی سا فائدہ دیں گے پھر نہایت سخت عذاب کی طرف انہیں بے بس کر دیں گے سامعین الحمد صورة الطارق لتفسير مكمل ہوئي